مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے باصفہ لوگوں قیامت کے دن اس کی وحشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے نجات پانے والا تم میں سے وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑتا ہوگا صلو علی الحبیب ماہِ معراج جاری اساری ہے اس ماہ مبارک کی ستائیسویں شب محبوب رب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کا قرب خاص حاصل کیا ہم کلامی کا شرف حاصل کیا اور رب کا دیدار بھی کیا اس سفر معراج میں ہمارے اکالی سلاط اسلام نے جنت کی سیر فرمائی جنت کے مختلف مناظر دیکھے جنتی محلہ دیکھے صدیق اکبر کا محل جنتی محل دیکھا فاروق اعظم کا جنتی محل دیکھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہو کے لیے جو حور اللہ نے پیدا فرمائی اس کا بھی آپ نے نظارہ فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ہو اور معاج کو ایک خاص نسبت ہے وہ آج کے سلسلے میں انشاءاللہ عرض کیا جائے گا کچھ شب میں راج کے عشق بھرے آشعار آئیے سنتے ہیں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو عالم میں لمے بہاری چلی سرورے انبیاء کی سواری چلی عالم میں باد بہاری چلی रे امبیا کی سواری چلی وہ سواری سوئے ذاتیں باری چلی اب رے راہ مت اٹھا آج کی رات ہے شاہدولا بنا آج کی رات ہے شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے اترے رحمت مت فرشتے چھڑکتے چلے جس کی خوشبو سے رس سے مہکتے چلے چاند تار جلوں میں چمکتے چلے شاہ پا آج کی رات ہے شاہدو ڈبنا آج کی رات ہے شاہدو ڈبنا اج کی رات ہے اور تور پر رم کانی کہا لنتا کہا مرا کہا تور پر رم کان کہا لنتا کہا مرا کہا جس کا سا نہیں اس کا سانی کہاں جس کا سا نہیں اس کا سانی کہاں اس کا ایک موجہ آج کی رات ہے شاہدولا بنا آج کی رات ہے شاہدولا بنا آج کی رات ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعلیار کیا ہم کلامی کا شرف حاصل کیا جنت کی سیر فرمائی جہنم کا معائنہ فرمایا اور آپ آنن فانن مکے سے بیت المقدس مسجد اقسا بھی تشریف لے گئے نبیوں کی امامت بھی فرمائی بہت ساری عجائبات دیکھے اور اسی لمحے دوبارہ بھی تشریف لے آئے سرحان اللہ اعلی فرماتے ہیں خدا کی قدرت کے چاند ہٹ کے کروڑوں منزل میں چلوا کر کے اب ان کی چھاؤں بدلی کے نور کے تڑکے آ تھے اب میراج کی صبح اکالی سلاط و اسلام نے جب یہ بات بتائی لوگوں کو خبر دی تو کفار و مشرقین کی سمجھ میں یہ بات کہاں آتی کہ رات کے مختصر ترین حصے میں بیت المقدس کی سیر ہو گئی آسمانوں کی سیر ہو گئی تو اب کفار نے پیارے اکالی سلاط اسلام کو جھٹلانے کے لیے شور بدتمیزی برپا کر دیا اور لوگوں کو بہکانے لگے اور بعض لوگ واقعی کفار کی باتوں میں آ کر اپنے ایمان کا چراغ بھی گل کر بیٹھے مرتد ہو گئے استقفر اللہ اور اس موقع پر ہمارے اکالی سلاط و سلام کی معراج کی تصدیق بلا جھجک وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن جس نے کی ان کا نام ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. سبحان اللہ جب, جب لوگ آپ کے پاس آئے تو فرمایا میں ان کی اس بات کی بلا ججک تصدیق کرتا ہوں اس دن ہمارے اکالی سلاط و اسلام نے فرمایا اے ابو بکر اللہ تعالی نے تمہیں صدیق کا نام دیا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے بعد آپ صدیق مشہور ہو گئے معراج سے واپسی پر جبریل امی علی سلام رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے جب جدائی کا ارادہ ہوا تو آقا علیہ تو اسلام نے ارشاد فرمائے جبریل میری قوم میری تصدیق نہیں کرے گی میری سیر پر میرے اس معراج پر ایمان نہیں لائے گی ارض <سلام> کی یا رسول اللہ ابو بکر آپ کی تصدیق کریں گے کیونکہ وہ صدیق ہیں سبحان اللہ شان صدیق اکبر دیکھیے کیا بات ہے صدیق اکبر کی میرے آکا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے مہراج کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے ہر انسان اور فرشتے کا احساس ختم ہو گیا تو ایسے وقت میں شب مہراج مجھے تنہائی کا احساس ہوا تو کسی آواز دینے والے نے مجھے سدی کے اکبر کی آواز میں پکارا کہا ٹھہریے آپ کا رب سلاد بھیج رہا ہے میں اس میں غور کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ سدی کے اکبر رضی اللہ تعالی ہو مجھ سے سبقت کر گئے اتنے میں اللہ تعالی کی طرف سے آواز آئی ادنو یا خیر البریہ یعنی اے تمام مخلوق میں سے بہتر قریب ہو جاؤ ادنو یا احمد اے احمد قریب ہو جاؤ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ادنو یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قریب ہو جاؤ چاہیے کہ حبیب قریب ہو جائے بڑ اے محمد مد کریب آ سر ممجد نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی یہ کیا سما تھا یہ کیا مزے تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعلن ہو کی آواز میں آپ کو پکارا گیا تو میرے آکا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا یا اللہ جب میں تیرے پاس آنے سے پہلے وحشت محسوس کر رہا تھا مجھے منادین صدیقی اکبر کی زبان کی مشابه زبان میں پکارا مجھے کہا ٹھہر جاؤ تمہارا رب سولاد پڑ رہا ہے مجھے دونوں باتوں پر تعجب ہوا کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعلن ہو اس مقام کی طرف مجھ سے سبقت لے گئے میرا رب سلاد پڑھنے سے بے نیاز ہے اللہ تعالی نے فرمایا میں اس بات سے بے نیاز ہوں کسی کے لیے نماز پڑھوں بلکہ اس سے مراد یہ میں کہتا ہوں سبحانی سبحانی سبقت رحمتی غذبی میں پاک ہوں میں پاک ہوں میری رحمت میرے غضب سے سبقت لے گئی اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھیے وَالَّذِي يُصَلِّ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ لِنَ الظُّلُمَاتِ لِلَ النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَخِيمًا ترجمہ ایک انظر لیمان وہی ہے کہ درود بھیجتا ہے تم پر وہ اور اس کے فرشتے کہ تمہیں اندھیریوں سے اجالے کی طرف نکالے اور وہ مسلمانوں پر مہربان ہیں پس میری صلاة آپ کے لیے اور آپ کے امت کے لیے رحمت ہے اور آپ کے ساتھی صدیق اکبر کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کے بھائی حضرت موسا علیہ السلام کا انس اسا کے ساتھ تھا جب ہم نے ان سے کلام کا ارادہ کیا تو ہم نے کہا وما تل کا بھی یمین کا یا موسا کال آسو ترجمہ کنزول ایمان اور تیرے دانے ہاتھ میں کیا ہے اے موسا کی کیے میرا عصا ہے تو اسا کے ذکر سے ہیبت سے ان کی توجہ ہٹ گئی اسی طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اپنے ساتھی صدیق اکبر کے ساتھ منوس تھے آپ کو اور ان کو میں نے ایک ہی مٹی سے پیدا کیا دنیا و آخرت میں آپ کے ساتھی ہیں تو ہم نے ایک فرشتے کو سدی کے اکبر کی صورت میں پیدا کیا جس نے آپ کو ان کی زبان میں پکارا تاکہ آپ کی وحشت دور ہو جائے حبت دور ہو جائے اللہ تبارک و تعالی نے استفسار فرمایا جبیل کی حاجت کہاں ہے میں نے کہا یا اللہ تو خوب جانتا ہے فرمایا محمد صلی اللہ وسلم میں نے ان کے سوال کو پورا کیا لیکن ان لوگوں کے بارے میں جو آپ سے محبت کریں اور آپ کے ساتھی بنے صدیق اکبر کی کیا شان ہے سبحان اللہ میرے آکر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا رات جب میں جنت میں داخل ہوا میں نے ایک بلند و بالا محل دیکھا جس پر ریشم کے پردے لگے ہوئے تھے میں نے کہا جبیل یہ کس کے لیے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے آشی کے صادق ابو بکر صدیق کا ہے سبحان اللہ فیضان صدیق اکبر کتاب اگر آپ پڑھ لیں نا بہت معلومات آپ کو مل جائیں گی صدیق اکبر کے تعلق سے دا اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی آپ اس کتاب کو ریڈ کر سکتے ہیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں پرنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں فری آف کاسٹ تو صدیق کے اکبر کی شان سبحان اللہ آپ کے فضائل آسمان کے تاروں سے زیادہ ریت کے ذروں سے زیادہ پانی کے قطروں سے زیادہ ہیں صدیق اکبر کی کیا شان سبحان اللہ ہمارے آقا شب اسرا کے دولہ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم فرماتے ہیں جس رات مجھے آسمان دنیا کی سیر کرائی گئی ایک پکارنے والے نے پکارا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے محبت کرو جس سے میں محبت کرتا ہوں فرمایا میں نے کہا تو کس سے محبت کرتا ہے کہا میں ابو بکر صدیق سے محبت کرتا ہوں پھر شب اسرا کے دولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مبارک ہو اے ابو بک اللہ تعالی تم سے محبت کرتا ہے میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں اور اگر تمام زمین والے بھی تم سے محبت کرتے تو اللہ تعالی کسی کو عذاب نہ دیتا سہان اللہ جو صدیق اکبر کے سچے عاشق ہیں انشاءاللہ اللہ وہ عذاب نہیں پائیں گے انشاءاللہ صدیق اکبر کے صدقے میں جنت پائیں گے ابو بکر سے ہمیں تو پیار ہے دو جہاں میں انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے سب صحابہ سے ہم کو پیار ہے دو جہاں میں انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے آسمان کی طرف لے جایا گیا میں نے جبریل سے کہا جبریل میری امت پر حساب ہے کہا ابو بکر کے علاوہ آپ کی ساری امت پر حساب ہے جب قیامت کا دن ہوگا کہا جائے گا اے ابو بکر جنت میں داخل ہو جاؤ ابو بکر صدیق ربی اللہ تعلن ہو کہیں گے میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک کہ ہر وہ شخص میرے ساتھ جنت میں داخل نہ ہو جائے جو دنیا میں مجھ سے محبت کرتا تھا سبحان اللہ صدی کے اکبر سے ہمیں تو پیار ہے دو جہاں میں انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے کیا شاہ نے اکبر کی سبحان اللہ شب اسرا کے دلہ صلی اللہ علیہ والی وسلم فرماتے ہیں شب معراج میں سدرت المتہا میں داخل ہوا تو اس میں میں نے زین اور لگام دیے ہوئے سفید اور سیاہ دھبوں والے چت کبرے گھوڑے دیکھے اسپاٹ تھے وائٹ اور بلیک وہ بولو براز نہیں کرتے تھے پیشاب پخانہ نہیں کرتے تھے میں نے کہا اے میرے دوست جبریلی کس کے لیے ہیں جبریلے امی علیہ السلام نے کہا اس کے لیے جو ابو بکر و عمر سے محبت کرے آکاری سلا تو اسلام نے فرمایا پھر میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے ایک سبز درخت دیکھا جس پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان ژنورئین علی المرتضاد فمن اب لعنت اللہ جو ان سے بگن رکھے ان پر اللہ کی لانت ہے تو سب صحابہ سے ہمیں پیار ہے خلفہ اربعا سے ہم کو پیار ہے انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے مفتی احمد یارخان نہمی فرماتے ہیں کتنی پیاری بات تو ہے آزاد سکل سے تیرے بندے آزاد ہے یہ سالک بھی تیرا بے زر صدیق>, صدیق اکبر جہنم سے آزاد آپ کے چاہنے والے محبت کرنے والے بھی آزاد مفتی صاحب فرماتے ہیں سالک بھی تیرا بندہ ہے یہ بھی جنم سے آزاد ہے سرحان اللہ میرے اکالی سلا اسلام نے فرمایا جب مجھے آسمان کی طرف لے جایا گیا میرا جس آسمان سے بھی گزر ہوا میں نے وہاں پر اپنا نام لکھا ہوا دیکھا اور اپنے نام کے بعد ابو بکر کا نام لکھا ہوا دیکھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے شب معراج عرش آزم کے گرد سبز جواہر پر سبز ہیروں پر نورانی قلم سے لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر صدیق اور ایک روایت میں ہے فرمایا میں نے شب مراج عرش پر یہ لکھا دیکھا لا لمح محمد الرسول اللہ ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان ذنورئی ہو کس زبا سے مرتبہ دی کے اکبر کا ہے یار غار مغبوبے خدا سے دی بریکا رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو آلم سے کس کا مرتابا صدیق کے اکبر کا اللہ تبارک و تعالی میں صدیق کے اکبر سے سچی محبت عطا فرمایا آپ نے اپنا تن من تھن آکا کے نام پر قربان کر دیا اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے صدیق اکبر خوف خدا والے تھے اللہ ہمیں اپنا خوف خدا عطا فرمائے صدیق اکبر عاشی کے اکبر تھے اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب کا عشق عطا فرمائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ راہ خدا میں صدقہ خیرات کیا کرتے تھے اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی راہ میں صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے شب اسرا کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا ہو جائے امین بجا ہند نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم